فصل اے میرے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ دعوت کی راہ میں مشرقین کی جانب سے آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر جمیل سے کام لیجی لوگوں کے سامنے پریشانی اور ناراضگی کا اظہار نہ کیجی اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے ان تکلیفوں کا شکوہ نہ کیجیے مشرقین چونکہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے باس بادل موت اور قیامت کے دن کے عذاب کو اپنی بد بختی کی وجہ سے بہت دور سمجھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو اس کا دن بہت ہی قریب ہے اس لیے کہ اس کا آنا یقینی ہے اور ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے ہم اپنی صفت رحمت اور حلم کی وجہ سے ان پر عذاب لانے میں جلدی نہیں کر رہے ہیں